who shall saw uh -huh. of اللہ والصلاة والسلام الحمد سید الانبیاء والمرسلین نازی محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پسند پروگرام سہری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کی پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر روز کم و بیش رات دو بجے سے انتہائے سحر تک پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ یکم رمضان المبارک سے اور انشاءاللہ اللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک ہم ایک ٹاپک کا تعین کرتے ہیں اور جس میں گفتگو کیا کرتے ہیں بات کرنے کی کوشش اس پر کیا کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج بھی انسان فیشن میں کیا کیا, کیا کچھ کرتا جا رہا ہے ممتاز نظر آ جانا یہ ایک انسان کی فطری خواہش ہے انسان سوچتا ہے کہ میں کس طرح سب سے الگ دکھوں گا کس طرح سب سے ممتاز اور منفرد دکھوں گا اس کوشش میں کئی بار وہ ایک ایسے نیگیٹو کام بھی کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ہی آہ یعنی آہ اوچھا پن لگتا ہے اور دیکھنے والے کو برا بھی لگتا ہے لیکن وہ اس چیز پر بہت مسرور ہوتا ہے خوش ہوتا ہے دین کہ جو آئینہ دیکھنے تک کے آداب سکھا رہا ہے وہ کیسے یہ گوارا گوارہ کر سکتا ہے کہ انسان کیسا دکھے اور کیسا نہ دکھے اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ زیب و آرائش کیا ہوتی ہے زیب و زینت کیا ہوتی ہے مرد کو کتنی زیب و زینت کی اجازت ہے اور کتنی نہیں ہے مرد اور عورت کے لیے احکام تبدیل ہو جایا کرتے ہیں مرد بالوں کو ڈائیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا عورت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی کپڑے کس طرح کے پہنے جائے ان تمام انشاءاللہ موضوعات پر زیب و آرائش کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ یقیناً ایک مختصر سے تمہید سے اور اس انٹروڈکشن سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع زیب و زینت ہے اور اس میں مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی قرآن و سنت کیا کوئی اداعت, ایک دائرہ کار وضع فرما رہا ہے میں نے جس طرح آغاز میں بھی کہا کہ وہ دین کے جو آئینہ دیکھنے کے بھی آداب چلنے پھرنے کے آداب جوتے پہننے ہیں تو کیسے پہننے ہیں اس کے آداب سکھاتا ہو اس کے کرینے اور سلیقے سکھاتا ہو تو یقیناً یہ کیسے گوارہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسا نظر آئے ایک مسلمان کو کیسا نظر آنا چاہیے ہے آج ہمارے درمیان جو شخصیات تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مربوب شخصیت میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنہیں یہ یہ عزت یہ مرتبہ اور یہ فن عطا کرتا ہے کہ ان کی گفتگو سماعتوں سے گزرتی ہوئی خلوط پر اثر کرتی ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کی ہماری بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت الحمدللہ بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنی خوبصورت انداز گفتگو سے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت شناخہ جو لاہور سے ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے آقار صلاحت السلام کا ذکر کرتے ہیں حافظ نور سلطان صاحب السلام علیکم بہت نواز تشریف لائے پروگرام کو رونق کو مفتی صاحب زینت ہے کیا زیب و آرائش کسے کہتے ہیں زینت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سوارنا بنانا خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کرنا हुँ. یہ تمام لیڈر کے معنی ہے کیا مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے یا خوبصورت دکھے جی ہاں قرآن و حدیث سے اس کی بالکل اجازت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم اشاد فرمایا کہ خضو زینا عند ایندہ کلی مسجد کہ تم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو हुँ. یہ مردوں سے خطاب ہے اور اس کی تفسیر فقہ اظامی بیان فرمائی کہ ہر نماز کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے اچھا لباس پہنے اپنے آپ کو سوارے، اس کے علاوہ عطر وغیرہ لگائے خوشبو لگائے مسواک وغیرہ کرنے کے بعد وہ نماز کو ادا کرے جی تو یہاں خود زینت کا لفظ مرد کے لئے استعمال کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شاخ فرمایا کہ تکبر مت کرو کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا عمل ہے تو کسی صحابی نے پوچھا صلی اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے اچھے انداز سے زندگی گزارے تو اس کا کیا حکم ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال کہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے خوبصورتی کو محبوب رکھتا ہے صحیح. تو یہ خود اشارہ فرما دیئے اس جانب کے زینت کا اختیار کرنا اگر دائرہ شریعت میں ہو تو ممنوع نہیں ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو بہت ہی معمولی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے हم. مفلوق الحال سے نظر آتے تھے हم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے हم. تو اور اللہ ہر قسم کا مال ہے مویشی ہیں زمینیں ہیں زراعت میں کرتا ہوں اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے تو اشاد فرمایا کہ پھر ان نعمتوں کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے فوا. تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب عنایت فرمائی اور خود آ نبی کریم کے اگر آپ عمل کو دیکھیں جس ہم انشاءاللہ اس سے مزید گفتگو بھی کریں گے سوئی. تو آپ نے بھی اپنے آپ کو اس حد تک سنوارا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل میں ایک اٹیکشن پیدا ہوتی ہے ایک میلان پیدا ہوتا ہے دیکھ کے کوئی کراہت یا نفرت یا ایک دل سے جو ایک دوری سی پیدا ہوتی ہے کسی کے لباس کو دیکھ کر اس قسم کا کو کوئی عمل سرکار نے اختیار ہے مفتی صاحب اگر ہم آغاز میں مرد کے حوالے سے ہی بات کریں پھر عورتوں کے حوالے سے پھر بعد میں ڈسکشن کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایک عام طور پر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہے یا اسلام سے بہت وابستہ ہے اس کی تبلیغ اور اس کی ترویج کے لیے کام کر رہا ہے بس وہ تو بہت مفلوق الحال سا دکھنا چاہیے ایک سادگی کا پیکر دکھنا چاہیے اور بس ایسے ایک فقیر سا دکھنا چاہیے یہ تصور کیا ٹھیک ہے اس میں رحمان بہت بہت شکریہ تسلیم صاحب یہ نہیں یہ تصور درست نہیں ہے غلط تصور ہے کہ اسلام سے وابستہ ہونا یا مذہبی فیلڈ میں آنے کے بعد یہ خیال کرنا کہ لباس اور اپنے جسم کی خوبصورتی کا کوئی خیال نہ کیا جائے بالکل غلط تصور ہے اسلام تو بیوٹی یا خوبصورتی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا تو اصل تعلق ہی اسلام سے ہم زیب و زینت کی بات کرتے ہیں زیب و زینت کا معنی ہی یہی ہے کسی چیز کا اس طرح حسین ہونا کہ اس کا کوئی حال بھی معیوب نہ ہو ٹھیک یعنی ایک چیز کسی اعتبار سے تو درست ہو حسین ہو اور کسی اور اعتبار سے درست نہ ہو تو یہ پھر اصل میں حقیقتا حسن نہیں کہلائے گا صحیح اس لیے اسلام کے اندر اس چیز کو حسین کہا گیا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے حسین ہو پھر جب ہم حسن کی تعریف کرتے ہیں یا حسن کی بات کرتے ہیں یا خوبصورتی کی زیب و زینت کی بات کرتے ہیں چند بنیادی قدرے ہیں اخلاقی ان کا لحاظ کیا جائے پھر آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے صحیح مثال کے طور پہ زیب و آرائش میں اس چیز کا لحاظ کیا جائے کہ آپ کی زیبائش بے حیائی کا باعث نہ بنے ٹھیک اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل دین و خلکل و خلک السلامی ہر نظام کی ایک نیچر ہوتی ہے ہر سسٹم کی اور اسلام جس سسٹم پر جس نیچر پر ڈیولپ کیا گیا ہے وہ حیا ہے اسلام کا کوئی بھی معاملہ ہو اسلام کا نظام معیشت ہو نظام معاشرت ہو نظام سیاس ہو یا خود انسانی زندگی کے معاملات ہوں معاشرتی زندگی کے معاملات ہوں حیا کے بغیر نہیں ہوتے یعنی اس کے اندر حیا کا عنصر پایا جائے پھر اسی طرح کسی چیز میں انسان زیبائش میں اس چیز کا لحاظ کرے کہ اس کے اندر زیبائش کے باعث تکبر پیدا نہ ہوئے مفتی صاحب جی آپ کچھ اسی طرح ایک اور اخلاقی قدر ہے کہ انسان زیبائش اختیار کرتا ہے تو اس میں اسراف بھی نہ ہو قرآن یقینا میں واضح کا کلو و شربو ولا ان اللہ شب المصرفین کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو ٹھیک اللہ تبارک پہننے سے منع نہیں کیا گیا اسراف کس شکل میں آئے گا پھر یعنی اسراف اگر آپ فرض کریں کہ پانچ ہزار روپے کا یا دس ہزار روپے کا کرتا پہنتے ہیں یا پچیس ہزار روپئے کا سوٹ پہنتے ہیں تو اس میں اسراف کہیں ہے اصراف کا اس ایسے اعتبار سے نہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ قیمتی ہے یا سستا ہے ٹھیک ہے اسراف کا جب ہم کسی چیز کو معیار قرار دیں گے مثال کے طور پہ آپ لباس سلواتے ہیں آپ کے جسم کے حساب سے آپ لباس سلوائیں گے لیکن آپ اس لباس میں زائد کپڑا استعمال کر لیں گے یا پھر آپ لباس پہنتے ہیں اور لباس پہننے کے بعد آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ایک بار پہنا دوسری بار نہ پہنو جبکہ بزرگوں کا صالحین کا یہ عمل تھا کہ لباس کو باقاعدہ مکمل استعمال کرتے تھے بسا اوقات اس پہ پیمل بھی لگاتے تھے تو یہ جو اسٹینڈر بن جائے کہ بس ایک بار استعمال کیا پھر نہیں استعمال کروں گا یہ اسراف ہے کہ اس کو پھر بار کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت سرکار نے فرمایا کہ جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو بشرطے کہ اس میں دو چیزیں نہ ہوں ایک تکبر دوسرا اسراف ٹھیک ہے تو اس میں تکبر اسراف سے منع ہے اور اسراف کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے راہ میں کچھ بھی خرچ کرنا کوئی نعمت استعمال کرنا اور اس کو استعمال کرنے میں نہ دنیاوی فائدے کا قزد ہو हुم. نہ اخروی فائدے گا थीक. اس انداز سے اس کو استعمال کرنا یہ پھر اسراف میں چلا جاتا ہے اصل میں تو قصد اور نیت کا دخل ہوتا ہے थीक. قیمتی جیسے مسلم صاحب نے فرمایا قیمتی یا ادنا قیمت کے حساب اس کا اعتبار نہیں ہوتا हुم. نبی کرین صلی اللہ, <تصفيق> اللہ علیہ وسلم کو جو جبے تحائف میں آیا کرتے تھے انتہائی بے قیمت بھی ہوتے تھے سرکار نے باقاعدہ ان کو پہنا ہے हुँ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بہت قیمتی لباس پہنتے تھے हुँ. امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ بہت ہی شان کے ساتھ رہتے تھے حد تک ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے تھے تو ایک کافر نے ایک لگام پکڑ لیا آپ کی گھوڑے کی اور کہا کہ اے مسلمانوں کے امام آپ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے हुم. تو یہ میرا ساتھ الٹا معاملہ ہے کہ آپ تو پوری جنت میں رہ رہے ہیں हुم. اور میں انتہائی مفلق الحال ہوں हुم. تو آپ مسکرا اور آپ نے فرمایا کہ جب تو جہنم میں چلا گیا اگر تو جہنم میں چلا گیا تو تجھے جنت دنیا کی جنت محسوس ہوگی اور اگر میں جنت میں چلا جاتا ہوں تو سیش کے باوجود مجھے دنیا ایک جہنم ہی محسوس ہوگی صحیح ایک مختصر وقفے کے بعد یں گے انشاءاللہ اور آگے بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے ضرور دیکھتے رہیے گا کہیں مت جائیے گا ہم لوٹ رہے ہیں <تصفح> ناظرین خوش آمدید پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور بہت ہی دلچسپ بات آہ آہ مفتی اکمل صاحب بہرے تھے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ بہت بیش قیمت اور بہت قیمتی اور بہت خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے مفتی صاحب پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ وہ امام و حریفہ کا جو بتا رہے تھے آپ جی امام اعظم رحمت اللہ نے پھر جواب نہیں ہی اس کو ارشاد فرمایا کہ اگر تو جہنم میں چلا گیا تو اس مفلوک الحالی کے باوجود دنیا تجھے جنت ہی محسوس ہوگی صحیح اور اگر میں جنت میں چلا گیا تو اس عیش و آرام کے باوجود یہ جو اللہ نے مجھے نعمت فرمائی ہے مجھے دنیا کی جہنم ہی محسوس ہوگی گویا کہ نبی کا فرمان بالکل درست ہے پھر تصوف کی راہ میں جیسے اب آپ نے بہت ہی نفیس یہ بات کی کہ جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں عموماً ایک میلے کچہ لباس بغیر استری والا لباس ٹیڑا میڑا امامہ باندھا ہو یا ٹیڑھی میڑی ٹوپی ہو اور دور سے دیکھنے میں یتیم خانے کا انچارج محسوس ہو رہا اپنے اور کی فٹنگ بھی وہ اگر شلوار ہے تو کہا جا رہی ہے قمیض ہے تو کہا جا رہی ہے تو اسی طرح وہ دیکھنے سے اس کو ایک دیندار تصور کیا جاتا ہے تو تصوف ایک ایسی چیز ہے جس میں تزگیہ نفس سب سے زیادہ ملہور ہوتا اس کا تصور زیادہ ہے اس کے باوجود شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ انتہائی بے شقیمت لباس پہنتے تھے ایک مرتبہ اپنے نوکر کو بھیجا اور فرمایا کہ اس درجی سے کہنا کہ ہمیں ایسا لباس کر دو جس کا ہر گز ایک دینار کے برا... ایک دینار کا ہو سونے کے شرفی کا تو اس درزی نے جب یہ سونا نا تو ایک دم اس کو مزاق سوجا اور اس نے تنزن کہا کہ اچھا اگر تمہارے شیخ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو خلیفہ کے لیے تو کپڑا کم پڑ جائے گا تو جیسے اس نے کہا تو اس کے پیر میں کیل کہیں سے آ کر چوب گئی اللہ اور پوری کوشش کے باوجود وہ کیل نہیں نکلتی تھی پھر اسے کسی نے احساس دلایا کہ تم نے کوئی بے دادی کا ارتقاب تو نہیں کیا تو اس کو احساس ہوا تو پھر وہ شیخ عبد الخادر جیلانی کے پاس لے کر آئے اور پھر معافی وغیرہ ہوئی تو پھر وکیل نکل گئی صحیح. تو شیخ عبد القادر جیلان رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جو بات بیان فرما اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر ہم قیمتی لباس پہنتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پہنتے ہیں صحیح. یعنی ہمارا یہ پہننا خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر نہیں ہے हم. بلکہ آپ ایک معلم تھے ایک بہت بڑے رہنما تھے ایک مرشد کی حیثیت رکھتے تھے اور ان سے قوم کا جو کوئی مرجے بن جاتا ہے تو قوم اس میں ہر لحاظ سے ایک اٹریکشن محسوس کرے تو دین کے کام میں بہت آسانی محسوس ہو جاتا میں یہاں پر ایک تھوڑا سا اس کو اگر میں کلیئر کرتا چلو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیات بہت بڑی شخصیات تھیں ان کی ہر ایک ادا جو ہے وہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ واری وسلم ہوا کرتی تھی اور ان کا ایک ایک عمل ایک ایک خیال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوا کرتا تھا آج اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے اسراف کی جس طرح آپ نے تعریف بتائی اگر کوئی شخص کپڑے پہنتا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں ہر شخص کی ایک دبی سی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں یہ کپڑے اس لیے پہنوں کہ میں اچھا دیکھوں یہ غلط یہ مطلب غلط قرار دیا گیا اس طرح سوچنا نہیں یہ بالکل صحیح خواہش ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے نبی کریم یہ کیمیائے سعادت میں امام غزال رحمت اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم اپنے کاشان عقد سے باہر تشریف لا رہے تھے تو گھڑے کے پاس تشریف لائے یہ جو پانی برتن پانی کا برتن تھا اور اپنے امام کو درست کیا صحیح تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا چونکہ بہت چہیتی آپ کی روزہ تھیں اور اکثر وہ کلام کر لیا کرتی تھیں جو دیگر ازواج نہیں کرتی تھیں تو عرسیہ صلی اللہ آپ اپنے آپ کو سوار رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا کہ عائشہ ہاں جو اپنے مسلمان بھائی کی قلبی خوشی کے لیے اپنے آپ کو سوارے اللہ تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے واہ تو یہ ایک اچھا نظر آنا اگر اس نیت کے ساتھ ہو کہ میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا تو انہیں دیکھ کر کوف نہیں ہوگی میرے اس برے لباس کی وجہ سے وہ اپنی اس گیدرنگ میں انسلٹ محسوس نہیں کریں گے کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے یا میری آمد ان کے لیے بوجھ محسوس نہیں ہوگی بلکہ وہ خوش دلی کے ساتھ مجھے ویلکم کہیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ نبی کریم کی سننا تھے اور دیندار قسم کے حضرات کے لیے تو اس قسم کا رویہ محتاط انداز سے اختیار کرنا بہت ضروری ہے ورنہ لوگ جو ایک اچھا لباس پہنا ہوا دنیاوی طبقہ ہے وہ ان میں اور اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دیوار اور رکاوٹ محسوس کرتا ہے اور قریب کھڑا پ... کرنا پسند نہیں کرتا باز صحیح مفتی صاحب لباس کسی لباس کو اسلامی قرار دے سکتے ہیں اسلامی لباس کیا ہے ہم نے مختلف ممالک میں دیکھا سعودی عرب میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک جبہ پہنا جاتا ہے توپ جس کو کہتے ہیں پہنی جاتی ہے پاکستان ہندوستان میں شلوار قبیض زیادہ پہنی جاتی ہے آپ دوسرے ممالک یورپین اور افریقن کنٹریز میں اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ سوٹ پہنا جاتا ہے تو یعنی اسلامی لباس کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اور اسلامی لباس کیا ہے ان, ان تینوں میں سے یا تینوں نہیں ہے جی ہاں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہے قرآن حکیم میں سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے بنی آدم ہم نے لباس کو اس لیے ناصل کیا تاکہ تم اپنے جسم کو چھپاؤ اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ پھر فرمایا کہ ایک وہ لباس ہے جو تم ربائش کے لیے پہنتے ہو اور پھر فرمایا کہ ایک لباس لباس سے ٹکوا ہے اب جہاں تک بات ہے اسلامی لباس کی تو اسلام جو ہے وہ لباس کی اور جغرافیہ کی حدود اور قیود سے پاک ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اسلام کی تعلیمات اسلام کے پیغامات وہ کسی ایک خطے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ سرد علاقوں کے لیے بھی ہے وہ گرم علاقوں کے لیے بھی ہے لہذا لباس میں جہاں ہم جسم کو چھپاتے ہیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ لباس اس طرح کا ہو کہ آپ کا لباس آپ کو سردی گرمی اور موسمی اثرات سے بھی محسوس کرے اور جہاں تک تعلق ہے لباس طقبہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے یہ لباس طقبہ وہ ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرے موسمی اثرات سے بھی آپ کی حفاظت کرے آپ کے جسم کو چھپائے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اثرات جو لباس کے پہننے سے تفاخر پیدا ہوتا ہے جسے لباس فاخرہ کہتے ہیں تکبر پیدا ہوتا ہے لباس فاہشہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ یوریا ہوتا ہے یہ لباس نہ ہونے چاہیے اسلام نے ہمیں یہ بتایا رہا یہ کہ کس طرح کا لباس ہونا چاہیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک کا ہر علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے ایک طرز ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے کلچر کی رعایت کرتے ہیں کہ اسلام نے بنیادی تھیم دے دی لباس کے مقصد کو بتا دیا لباس میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں یہ بتا دی ایک عالمگیر کانسیپٹ دے دیا گلوبل کانسیپٹ ہر دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان ہو تو اس کو پتا ہو کہ مجھے لباس کس طرح پہننا ہے صحیح تھوڑا سا کلام جی بہت ہی نفیس کلام کیا ہے مفتی صاحب نے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ جو بنیادی مقصد ہے کہ لباس ہے ستر ڈھانپنے کا ایک ذریعہ اور آلہ جی جی یہ تو یہ ہے اسلامی لباس بس کہ جو ہمارے ستر کو ڈھانپے اور جیسے مفتی صاحب نے بیان فراہم ہو ان کو رات کا لحاظ رکھا جائے دوسری بات یہ ہے کہ نوی کریم یا صحابہ کرام نے جو کچھ اختیار کیا لباس کے حوالے سے یہ انتہائی امپورٹنٹ بات اس کو سمجھنے والی ہے وہ بطریق عبادت نہیں تھا وہ بطریق عادت تھا جو اس زمانے میں عربوں کی عادت تھی اس کو اختیار کیا گیا لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لباس ہی ہم پہنیں گے تو ایک عبادت کا ایسا ایک تصور پیدا ہوگا یا سنت کی ادائیگی ہوگی جسے مفتی صاحب نے فرمایا کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اگر وہاں ایسا لباس پہنا جا رہا ہے جو ان قیودات کے ساتھ ہو جو مفتی صاحب نے ذکر کی تو ہم اسے لباس سنت ہی قرار دیں گے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی عادت کو عربوں کی عادت کے موافق کرنا چاہیں نبی کریم کی عادت کے موافق کرنا چاہیں وہ بہت اچھا نو صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس کرتے جبا توپ جو ہے مختلف تھے جبہ شریف بھی ثابت ہے آپ سے کرتا پہننا بھی ثابت ہے اور تہرن تو آپ نیچے پہنتے ہی تھے پاجامے کے بارے میں شیخ عبد الق محدود سے رحمتہ اللہ نے نقل فرمایا کہ خریدنا ثابت ہے پہننا ثابت نہیں لیکن بعض محققین نے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی کریم کے پاس پاجامے تھے جن کو آپ پہنتے بھی تھے اگرچہ وہ علامہ جلال سیوسی نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں اگرچہ بہت شدت ذوف ان میں پایا جاتا ہے لیکن موضوع نہیں ہے تو یہ اگر وہ نہ بھی آپ لیں تو نبی کریم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی ان عورتوں کی مقصد فرمائے جو پاجامہ پہنتی ہیں لیکن یہ پاجامے کا جو ترجمہ ہے یہ ہم کرتے ہیں یہ بھی میں عوام کی وضاحت کی رض کر دوں وہاں سروال کا لفظ ہوتا ہے ہاں سروال اور سروال کا اطلاق شلوار پر بھی ہوتا ہے اور جو ہم آج کل پاجامے پہنتے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے یہ ترجمہ کرنے والے پاجامہ لکھ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں نبی کئی نے پاجامہ بیان فرمایا اس سے مراد ایک سلا ہوا بغیر سیلا ہوتا ہے اور سیلی ہوئی چیز جو نیچے آپ پہنیں گے اس کو سروال کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ چاہے آپ پیجامہ کر لیں چاہے شلوار کر لیں دونوں ہی سنت کے مطابق حضور, حضور علیہ السلام کے لباس میں حماظت میں چاہتا ہوں ایک مختصر سوقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں ترین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ اور ناتخا حافظ نور سلطان صدیقی ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے تشریف لائے کلام سنتے ہیں سلام دے کیا رسول وسلمائے دے کیا تیری یا چردی لج پالا تریادی لج پالا jo